امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا میں ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی علامہ سید رضی نے یوں تشریح کی ہے جو شخص ارتقاب گناہ کے بعد ندامت و پشمانی محسوس کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے وہ گناہ کی عقوبت سے محفوظ اور توبہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور جو نیک عمل بجا لانے کے بعد دوسروں کے مقابلے میں برتری محسوس کرتا ہے اور اپنی نیکی پر گھمنڈ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی کھٹکا نہیں رہا وہ اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے اور حسنِ عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے ظاہر ہے کہ جو توبہ سے معاشیت کے داغ کو صاف کر چکا ہو وہ اس سے بہتر ہے جو اپنے غرور کی وجہ سے اپنے کیے کرائے کو ضائع کر چکا ہو اور توبہ کے ثواب سے بھی اس کا دامن خالی ہو